جو ہم نے تو پہلے یہاں عرض کیا میرا خیال جو لوگ مسلسل ہمارا درد نہیں سنتے اس لیے ان کے علم میں یہ بات نہیں چونکہ وہاں کے جو ائمہ ہیں وہ عقیدے کے اعتبار سے نجدی ہیں اور سخت ترین وہاں ہیں جنہوں نے جنت البقی کو کھڑ پھینکا جنت مالا کو کھیڑا اور جس زمانے میں ان کا انقلاب آیا انیس سو پچیس شبیس سے تیس تک سلسلہ جاری رہا تو اس وقت کے جو امام تھے ان کو مسلموں پر انہوں نے ذبح کیا اور اتنا بڑا انہوں نے فساد کیا سلطنت عثمانیہ یہ اس کے ماتحت تھا اور سلطنت عثمانیہ کے جو سپاہی تھے وہ ایسے صحیح العقیدہ سنی تھے کہ انہوں نے ان کا مقابلہ نہیں کیا اور یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے ہم حرم شریف میں اور دیار رسول میں قتل نہیں کریں وہ خود قتل ہو گئے مگر انہوں نے قتل عام نہیں کیا ورنہ وہ مقابلہ کر سلطنت پڑھیں اس عثمانیہ کوئی معمولی قوت تھوڑی تھی سلطنت عثمانیہ بہت بڑی قوت مگر حرم شریف میں انہوں نے لڑائی نہیں لڑی اس اعتبار سے مکہ اور مدینہ مروا کا سکت ہو گیا انہوں نے قبضہ کر لیا جب قبضہ کیا تو انہوں نے تلواروں سے مسلمانوں کو ذبح کیا قتل کیا مسلموں پر اماموں کو ذبح کیا اس پر کوئی سب اگر پڑھنا چاہیں تو تاریخ نجد و حجاز جس کے مصنف حضرت اللہ مولانا مفتی عبد القیوم ہزاری رحمت اللہ تعالی ان کو پڑھا جا سکتا ہے تو اس لیے ہم وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے لوگ کہتے ہیں بھائی اتنی بڑی جماعت ہم محروم ہو جائیں مکہ شریف میں اتنی بڑی جماعت محروم ہو جائیں وہ اس کا یہ پہلو بھی ذہن میں رکھیں اگر آپ کی ایک نماز وہاں ضائع ہو تو ایک لاکھ نمازیں ضائع ہونے کا گناہ ہوگا آپ کا تو اس لیے ہم نہیں پڑھتے ہم اپنی بتا رہے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں چونکہ ان کا قیدہ مسلک مذہب ہمارے بالکل خلاف ہے اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے امام اقیلی رحمت اللہ جو حدیث وفک کے بہت بڑے امام تھے انہوں نے اس کو لکھا حضور علیہ السلام نے فرما ولا تو سل ماحوم بے دین بد مظموں کے ساتھ نماز مت پڑھو ولہ تو سلو علیہم وہ مریں تو ان پہ نماز مت پڑھو اس لیے ہم نماز نہیں پڑھیں